یا انہین اپنی سے اگلوں کی خبر نہ آئینو کی قوم اور آد اور سمود اور ابراہیم کی قوم اور مدیں والے اور وہ بستیاں کے اولد دی گئی ان کے رسول روشن دلیلیں ان کے پاس لائے تھے تو اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرتا بلکہ وہ خود ہی اپن جانوہ پر ظلم تھے